بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأملياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين، أما بعد فعوذ بالله السميع لليم من الشيقان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول، اللہ نوشی انحلا ان محترم حضرات دینی بھائیوں اور دوستو آج خطبے کا موضوع ہے تمام انبیاء اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر کے بندوں کے خاطر آئے سب کا دین ایک تھا وہ دین اسلام اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو آسمانی دین ہے دین الہی ہے اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین دنیا میں ہیں سب کے سب یہ اپنے بنائے ہوئے خود گڑھے ہوئے ہیں ان کی کوئی اثر اللہ رب العالمین سے نہیں ہے اور ان کا کوئی تعلق حق اور انبیاء سے نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ نمایا وبا اور وسلام رسول اللہ نو ہی انه لا اله الا انا قابض وما ارسلنا من قبل وما ارسلنا قبلك من رسول اے نبی اپ سے پہلے اللہ رب العباد وما ارسلنا من قبلك من رسول آپ سے پہلے اللہ تعالی نے جتنے رسول اور پیغمبر بھیجے سب کو ایک ہی بات کی وصیت کی تھی اور ایک ہی چیز کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا وہ کہ لا الہ الا انا میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے فعبدون اور سب لوگوں سب لوگ میری عبادت کریں اللہ رب العالمین نے پرانے پاک کے اندر احساس نمایا جب حضرت آتم علیہ سلاۃ و سے لے کر کے حضرت انسان علیہ سلاط و سلام جتنے انبیاء اور پیغمبر گزرے ہیں سبوں نے کہا اننی من المسلمین ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب مسل اسلام ہے ہمارا تعلق کسی اور مذہب سے نہیں ہے اللہ رب العالمین آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنا اپنا دین جو قبول اپنایا اور جس دین کی دعوت دی وہ دین اسلام تھا اسی لیے رب العالمین نے اعلان کر دیا ممبر اسلام دینن مِنْهُ وَهُوَ ہو الْآخِرَةِ وکیل آخرتاثرین <الْحَاسِلِينَ> اسلام کے علاوہ جو شخص کوئی اور دین اپنے لیے اختیار کرے گا اس کا دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اور آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا کیونکہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا اور ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں مختلف علاقوں اور اپنے قوم کے لیے خاص نبی بن کر کے آئے تھے لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاطم المین نبی ہیں سید المیا بلمسلین ہیں اور صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں پورے جہاں والوں کے لیے رسولوں پیغمبر بنایا ہے انسان اور جنات اس وقت سے لے کر کے اور قیامت تک جتنے بھی ہیں ہر ایک نجات اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایمان آپ کی تصدیق اور آپ کی لائمی کے قبول کرنے میں رکھا ہے جنت علام امر ہمارے سارے امت جنت میں جائیں گے مگر جو انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو دوستو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام مرتبہ دیا وہ کسی اور نبی کے نہیں <تصار> بلکہ کسی نے بہت اچھی بات کہی آج خوبا ہمادارن تو طرح داری آدم سرات اسنام سے لے کر کے حضرت عشان علیہ السلام تک ہر نبی میں اور ہر نبی کے دین میں جتنے کمالات تھے اللہ نے سارے کمالات کمالات آخری نبی محسوس سلم کے اندر سب اکٹھا کر دیا اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو میراج کرائی صبح نے اللہ <سؤال> جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرا مکے سے تو آپ تنہا رے جب کے ساتھ لیکن مسجد اقسہ میں آدم الہ سرات سے لے کر کے جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے تھے سب کو مسجد اقسہ میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور آخری آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ ایک نماز نماز پڑھائے پڑھ جائے اور سارے انبیاء مقتدی بنیں گے اور آپ سب کے امام اور پیشوا بنیں گے گویا کہ اعلان کر دیا گیا اس وقت نبی علحصۃ اسلام کے امامت کے ذریعے نئے رسول معراج میں اعلان کر دیا گیا کہ موسا عیشا آدم عہص اسلام سے لے کر کے حضرت عیشا علیہ سلاد اسلام تک جتنے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں آئے تھے اپنے اپنے علاقے میں دین اسلام کے طور دعوت دی تھی اور توحیق پہلایا تھا اور جتنے بھی ساری چیزیں ہوئی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے عطا کر دیا ہے اسی لیے رب العالمی نے ساتھ سرمایا وہ سلنا تھا اللہ, اللہ نبی نے امامت کیا اور آدم اور زمانے سے لے کر کے آخری محمد وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء آئے تھے سب کو بتا دیا گیا کہ آپ لوگ جو کچھ لے کے گئے تھے وہ ساری چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں اور پوری دنیا اور کائنات کا رہنما یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوستو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب آپ کو آسمان پر پہنچایا آسمان پر جانے کے بعد وہاں بھی اللہ رب الع مین نے آپ کو اس رہنمائی اور پیشوائی کا آآ آآ موقع دیا اور اعلان کیا ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مل لگو ابی تم ابراہیم کے لوگوں کا دن وہی ہے جو ابراہیم علیہ اسلام لے کر کے آئے تھے اور جو دین ابراہیم علیہ سراف اسلام لے کے آئے تھے جو یہودیوں کے بھی آبا آبا میں سے ہیں اور عیسائیوں کے بھی ہیں سارے کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی ہے وہ دین جو ابراہیم لے کر کے آئے تھے اسی دین کی دعوت ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں نبی علیہ السلام اس جب آسمان سے پر پہنچے تو تمام انبیاء سے پھر دوبارہ ملاقات ہوئی تمام انبیاء نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور جو ایک جملہ استعمال کیا مر ہن مجید اے بہتر آنے والا ہے کائنات کا سب سے بڑا اللہ کے بات جو انسان جو ذات ہو سکتی ہے آج وہ ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے ہر نبی نے مرحبا کہا خوشی کا اظہار دیا اور فلا نعم آج تک اس سے افضل انسان آسمان کی سیر نہیں کیا تھا اب میں ہمستوں اس لیے ہم تمام ساتھیوں کو چاہیے اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمارا دین دین اسلام ہے توحیدی دین ہے اتباع سنت کا دین ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید سنت والا دین لے کر کے آئے تھے جس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی نہ شرک کی تھی نہ قبر پرستی کی تھی نہ تعزیہ کی تھی نہ شخصیت پرستی کی تھی نہ کسی گتوشن کی تھی ملت ابراہیم حلیفہ ہر واقع سے ابراہیم کی جیت کا دن پاک ہے, ہے ملاوت سے صاف ہے اور اسی دین کی دعوت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اللہ اللہ اندون اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ملک ابراہیمی کے پردی کرنے والا برائی اکل قوری ہادن اللہ من کلواتو الحمد للہ کفا سلا بلادی دن تو وہی ملت ابراہیمی تھا انے بداللہ انے بدونی صرف میری عبادت کرو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو لیکن ہر دین نے اس دین اراہی کو چھوڑا اسلام کو چھوڑا اور شرکیاں عیسائیوں نے حضرت عیسا کی عبادت کی یہودیوں نے حضرت عبید کی کیا ہم دنیا میں ہر ایک نے نبی کا طریقہ جو اسلام تھا اس کو چھوڑ کر کے ایک نیا دین اپنایا دوستو اے راہ ایک ہے نہ حضرت الہائے, نہ فرشتے علا ہیں نہ حضرت قدیر ہیں اور نہ ہمارے ہاں داتا اور خواجہ ہو سکتے ہیں نہ قریب نواز اور بندے نماز ہو سکتے ہیں یہ پیشانی صرف ایک ذات کے سامنے جھکے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہی دین اپنانے کی توفیق فیصف فرمائے جو دین آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہر امداد دین چھوٹی گئی لیکن اس امت میں اللہ تعالی ہمیشہ ایسے لوگوں کو ایک جماعت ایک گروہ ہمیشہ ایسے اللہ تعالی رکھے گا جو برابر دین پر کائم رہیں, حرق رہیں گے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام, علیہ السلام کو جب میرا کرائی تو ذرا دیکھو انبیاء سے انبیاء کو کتنا احساس تھا کہ یہ نبی اسی دین کی دعوت دے گا جو ہم لے کے گئے تھے اسی کی طرف برائے گا جس, کو جس کی طرف میں نے اپنے امت کو زندگی اور ابراہیم خلیل اللہ جو ابو المبیا تھے انہوں نے تو مدد کر دیا نبی علیہ السلام شام فرماتے ہیں جب میں واپس آنے لگا تو ابراہیم خلیل اللہ نے بلایا کہا اے میرے بیٹے محاس کرنا ذرا چاہو تم تو ہماری تمہاری ہماری ملاقات ہو گئی لیکن جانے کے بعد میرے بہت سارے پیغام دیے میں جانے کے بعد دو پیغام اپنی امتیوں کو میری طرف سے پہنچا دینا یہ بڑا کمال تھا اس امت کی فضیلت ہے نمبر ایک اکڑے منی السلام پہلے جائیے گا تو اپنے سارے امتوں کو کہہ دینا ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں سلام لے جاتے ہیں يا إبراهيم عليه السلام نمبر دو یا محمد مر تھا یہاں سے جائیے تو آپ اپنی امت کو بتا دیجئے گا کہ جنت تو ہے لیکن جنت کے سامنے بہت بڑے میدان بالکل بنچر خالی زمین پڑی ہوئی ہے ہم میرا پیغام پہنچا دیں اپنے امتوں سے کہیں کہ ابراہیم نے کہا ہے کہ اس جنت کے سامنے جو خالی زمین ہے اس زمین کو آباد کرو اور پودے لگاؤ اللہ رسول نے پوچھا میں میرے امتی کہاں یہاں پودا لگانے کے لیے پہنچیں گے ابراہیم سلیم اللہ نے کہا نہیں اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے کثرت سے پڑھیں سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اکبر جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ ایک درخت جنت میں ان کے لیے نصب کر دیتا دوستو اللہ رب العالمین نے میں آج کہاں کر کے اے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہاں سارے نبیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبی بن کر کے آئے اور سارے نبیوں سے ملاقات کر کے آئے تو سارے نبیوں نے یہی کہا کہ یہ دنیا والوں محمد جو کہیں گے وہی اسلام ہے اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی پیش کرے گا وہ اسلام نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ملت ابراہیمی پر کرنے والا بنائے اور ومسلمین ول مسلمات عباد اللہ رحم اللہ اللہ رب العالمی سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بڑا اس, اس مصیبت پر تعالی جو بیمار ہے صفائی پھول لیا جو بچے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے بچائے الہر عالمی ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سدھونا اور ان کے آوان و انصار کے حفاظت شرما ہر بلا ہر آفت سے بچائے اللہ تعالیٰ ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو اور خاص جس ملک میں ہیں جس شہر میں حاکم میں شارکا. وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ ہو ہر بلا ہر سے بچائے اور ان تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو. امت کی بھلا ہو الharamimin ham sab ko is bala aur aafat se bachaye aur sare duniya ke musalmanon ko bachate Allahumma salli ala mu'mineen wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ibadallah rahmakumullah innallaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha' wal munkari wal